فلیمردن ومن يفعله منكم فقد ذل السبيل اے ایمان والو لا تتخذوا ادوی و ادبہ گم تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ بلّہ تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو فرو بیما جاحق حالانکہ جو حق تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے ساتھ وہ قہر کرتے ہیں یقر جونر رسول اب وہ رسول کو بھی جلاوطن کرتے ہیں اور خود تمہیں بھی جلاوطن کرتے ہیں انتمن و بلّہ ربی کم صرف اس بنا پر کہ تم اپنے رب پر اللہ پر ایمان لائے ہو ان کن تم خرج تم جہاد انفی اگر تم نکلے ہو میرے رستے میں جہاد کرنے کے لیے یہ شرط ہے اور جوابی شرط وہ پہلے گزر چکی ہے اگر تم میرے رستے میں جہاد کرنے نکلے ہو تو پھر میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اپنا دوست مت بناؤ اگر تم میرے رستے میں جہاد کرنے نکلے ہو تو وقت گاہ مرزادی اور اگر میری رضاق میں مطلوب ہے میری رضامندی چاہتے ہو مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ تو سر رونا بالمدا تم پوشیدہ پوشیدہ ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو دوستی کے پیغام بھیجتے ہوم دماغ حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور تمہارا مجھ پر واضح ہے وَمَن يفعله تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا میرے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو مسلمانوں کے دشمنوں کو اپنا دوست بنائے گا ذَلَّ سَوَا فقت تو وہ سیدھی سے بھٹک جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں یہ سرک الممتحنہ ہے اور اس کی ابتدائی آیات ہیں رن اللہ ملک الملک نے کفر اور اہل کفر سے دشمنی اور نفرت کا ہمیں سبق یاد دلایا ہے وہ سبق کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر جو نماز فرض کی نماز کے اندر ہم اس صبر کو ہر نماز میں بلکہ ہر نماز کی ہر رقب میں دہراتے ہیں یہودون سارا کی دشمنی اہل اسلام کے خلاف اور ان کا بغص ہمیں ہر نماز کی ہر رقب میں یاد دلایا جاتا ہے تو یہ پوری صورت ہی اس کا عمان اور موضوع ہی یہی ہے قفر اور اہل قفر سے نفرت عداوت اور دشمنی اور یہ کئی صورتوں کا موضوع ہے اللہ سماعن و تعالیٰ نے اس موضوع کو قرآن مجید میں کھول کھول کر بیان کرمایا ہے بلکہ شہ حمن بن عطیق نزدیک بقول انہوں نے اپنی کتاب سبیر النجات الفقاق میں لکھی یہ بات کہ قرآن مجید میں اس بات تحید اور رد شرک کے بعد سب سے زیادہ زور اسی مسئلے پر دیا گیا ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ وفاداری ان کے ساتھ محبت اور دوستی اور اہل کفر اور نفاق کے ساتھ عداوت اور دشمنی ان کے ساتھ بغت اور نفرت رکھنا اتنا اہم مسئلہ ہے لیکن اگیار اور کفار کی چلاخیوں ان کی سازشوں سیسہ کاریوں اور دوسری طرف علماء کرام کی سرد مہری نے اس مسئلے کی اہمیت کو ختم کر دیا حالانکہ یہ سبق ہمیں ہر نماز میں دوہرایا جاتا ہے ہر وقت میں دوہرایا جاتا ہے اور کئی پوری کی پوری صورتیں اسی موضوع پر لسمانہ و تعالیٰ نے نظر فرمائی ہیں سر و ہے اس میں یہ مسئلہ بیان ہوا بڑی وضاحت کے ساتھ سرت الماعدہ میں پس منظر تلاوت کی ہے ان کا ترجمہ آپ نے سنا ہے اس کا پس منظر اور شان کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ کی عید چکنے کی بنا پر ان پر چڑھائی کا ارادہ اور پروگرام بنایا مکہ پر چڑھائی کا ارادہ بنایا اور اس مہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ رکھنے کا حکم دیا اور اس کو خفیہ رکھا اس طرح جب آپ چڑھائی کا پروگرام کر رہے تھے ایک مہاجر صحابی بدری صحابی سیدنا سیدہ بلطا رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ان کے بال بچے ان کے اہل و عیال مکہ ہی میں رہتے تھے اور بکیہ صحابہ کے جو رشتہ دار مکہ میں رہتے تھے ان کی رشتہ داریاں تھیں مشرقن مکہ کے ساتھ تو سیدنا نہ بن بلتا رضی اللہ عنہ کی مشرقن مکہ کے ساتھ رشتہ داریاں نہیں تھیں لیکن ان کے بال بچے ان کے اہل و ویال مکہ کے اندر رہتے تھے تو ان کی محبت کی بنا پر انہوں نے ایک خط لکھ دیا مشرقن مکہ کو ان پر یہ احسان کرنا چاہتے تھے تاکہ میرے اس احسان کے بدلے وہ جو میرے بال بچے ہیں میرے اہل و عیال ہیں وہ ان کے ساتھ نرمی کریں ان پر کوئی ظلم اور زیادتی نہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راز تھا جس کو خفیہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا سیدنا حاطب ملتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس راز کا افشا ہو گیا انہوں نے راز کو فاش کر دیا اور مشرقی مکہ کو ایک خط لکھ دیا اللہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے مطلع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو بھیجا حضرت حاطب نے خاطر ایک عورت کو دیا تھا جو مکہ جا رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عورت کے پیچھے بھیجا کہ روزہ خاص نامی جہاں پر ایک عورت جاری ہوگی ایک خط اس کے پاس ہوگا اس خط کو لے کر آؤ یہ صحابی اس جگہ جاتے ہیں اس عورت سے مطالبہ کرتے ہیں خط کا تو عورت کہتی ہے میرے پاس کوئی خط نہیں ہے تو یہ صحابی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس عورت کو کہتے ہیں کہ تو خط کو باہر نکال اگر تو خط کو نہیں نکالے گی تو ہم تمہیں کر کرنے گے برہنا کر کے ہم تو اسے خط حاصل کر لیں گے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس عورت کے پاس خط ہے اس عورت سے خط لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب خط آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حاتم بلتا رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور ان سے پوچھا حاتم یہ کیا ابھا ما ما کہ تو نے ان کو خط لکھ دیا ہمارا راز فاش کر دیا سیدنا خاطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بارے میں جلدی مت کیجیے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا وَلَا یہ کام نہ ہی میں نے ارتدار کے ساتھ کیا ہے اور نہ ہی میں نے یہ کام اسلام لانے کے بعد کفر کو پسند کر کے کیا ہے میرا مقصد تو یہ تھا میں تو مجھے مکہ پر ایک احسان کرنے والا تھا تاکہ وہ اس احسان کے بدلے میرے بیوی بچوں کے, ساتھ، میرے اہل و عیال کے ساتھ شفقت کریں خط کا یہ مقصد تھا اور دوسری روایات میں ملتا ہے کہ, میرا یہ، مجھے یقین تھا کہ اس خط سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوگا مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور واقع ایسا ہی ہوا ان کے اس خط سے نہ اسلام کو کوئی نقصان ہوا تھا نہ مسلمانوں کو کوئی نقصان ہوا تھا نہ کہ اس خط کے بدلے میں نہ اس خط کی وجہ سے نہ کوئی مسلمان گرفتار ہوا تھا نہ کہ مسلمان قتل ہوا تھا اور نہ ہی مسلمانوں پر ہنگلے ہوئے تھے بہرحال انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفر اور کر کے نہیں کیا میں تو مشرق مکہ پر ایک احسان کرنا چاہتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بلکہ اس سے پہلے جب انہوں نے یہ ازر پیش کیا تو سید عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اجازت دیجیے میں اس منافع کی گردن ادارتا ہوں مختلف روایات کے الفاظ ہیں قد خان اللہ, اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے یہ ان کی حیرت ایمانی تھینک بازار کی صحیح سنت ہے اس کی الفاظ روایات اجازت دیجیے میں اس, منافق کی، اس کی گردن اتارتا ہوں لیکن ہاتم رضی اللہ عنہ نے عذر پیش کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزریا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے بغیر کلام نہیں فرماتے اللہ, اللہ, اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سے کلام نہیں کرتا بلکہ اسی وقت کلام کرتا ہے جو اللہ سب کرتا ہے اسی کے ساتھ کلام کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزریا کہیں کیا فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اے عمر یہ صحابی فرمائی کے بدرا بدر میں شریک ہوا ہے اور تجھے کیا پتا تجے کیا پتا کہ بدری صحابہ کی کیا شان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف جھنکا ہے اور ان کو یہ فرمایا ہے ان کی یہ بشارت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے فقد آج کے بعد جو تم مرضی عمال کرو میں نے تم کو بخش دیا ہے میں نے تم کو معاف کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل میں جو ماننے تھا اس کو بیان کر دیا کہ یہ بدری صحابی ہے جو مانے تھا وہ اسلام بیان تھا ان کا بدری ہونا نفاق اور قتل میں ان کا بدری ہونا ہے یہ ایک معنی آپ نے بیان کر دیا ایک رکاوٹ ہے تیسرا معنی تکفیر ہوتے ہیں جو روکتے کسی متعین شخص پر کفر کا حکم لاگو کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کفر کا حکم لاگو کرنے, کرنے میں ان پر قتل کا جو خط ہے وہ متعول تھے روایات کے الفاظ انہوں نے اور اس خط کے جو الفاظ نقل کیے ہیں علماء کرام نے اس کی میں عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے اس خط کو جو سعید نا ہاتھنبل رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے یقین مکہ کو لکھا تھا اس خط کی جو اصل عبارت ہے وہ علماء کرام نے کتابوں میں ذکر کی ہے حافظ ابن حجر نے فطر باری میں وہ خط نقل کیا ہے اس طرح حافظ البنی کثیر نے البدا بن حیا میں وہ خاطہ نقل کیا ہے امام سہیلی نے اپنی کتاب روز الانو میں بھی وہ خط جو ہے القل کیا ہے اسی طرح امام شکاہلی نے اپنی کتاب نہر میں بھی وہ خط نقل کیا ہے اس کی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اصل میں بتانا یہ مقصود ہے کہ آج بنیاد بنا, بنا کر وہ لوگ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیونکہ دنیا کے لالچ کے لیے دنیا کے مفادات کے لیے ڈالر کے لال میں آ کر اگر مسلمانوں کے مقابلے میں کاف ان کا ساتھ دے دیتا ہے پکڑ کر کے حوالے کر دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ مکہ لکھا تھا خط ایمان پر مشتمل کتنے رسمان تھے اللہ اور اس کے رسول کے کتنے وفادار تھے اور مسلمانوں کتنے خیرخات تھے اور ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا اللہ کے وعدوں پر اللہ کے, رسول اللہ کے, پر کے بعد یا اے نے مکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف ایک ایسا لشکر جرار لے کر آ رہے ہیں ایک ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں اللہ اپنا خیال کر لو اپنی خبر لے لو سلام یہ ہے آپ کا خط اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ تم میں تم کو لکھ رہا ہوں مسلمان وقت فلاں جگہ پر ہوں گے فلاں چوکی سے فلاں جگہ نکل رہے ہوں گے فلاں مرکز ہے فلاں شہر سے فلاں شہر جا رہے ہوں گے میں تم کو یہ خوات لکھتا ہوں تم مسلمانوں پر حملہ کر دینا مسلمانوں کو قتل کر دینا پکڑ لینا یہ چیز ہے اور دوسری روایات میں اطاح ہے اب ابن حجر نے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اسی طرح اور یہ بات ظاہر ہے کہ معنی تکفیر میں معتبر طویل بھی آتی ہے ان پر کفر کا حکم لاگو کرنے میں ان کی ایک معتبر تعویل بھی تھی ان کا یہ تھا بلکہ ان کو یقین تھا اس خط سے نہ اسلام کو کوئی نقصان ہوگا نہ مسلمانوں کو کوئی نقصان ہوگا دوسری طرف میرے بال بچے جو ہیں میرے اہل و یاد وہ بھی سلامت ہو جائیں گے تو یہ تعویل تھی اس طویل کی بنیاد پر بھی ان پر کفر کا حکم نہیں لگا اور بکری ہونے کے اعتبار سے بھی ان پر کفر کا حکم نہیں لگا اور آپ ان کا خط بھی دیکھ سکتے ہیں خط بھی ایمان پر مشتروں پر مشت مل میں <تصفح> پوچھتا ہوں ان سے جو آج مسلمانوں کے مقابلے مقابلوں کی جسوسی کرتے ہیں وہ جسوسی کرتے ہیں ان کو بھی یہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری اس جسوسی سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوگا کیا معاملہ ایسی کریں گے بلکہ یہ تو جسوسی کرتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسوسی پر بلکہ ان کو جسوسی بھی نہیں کہنا چاہیے بازان کو کہتے ہیں کہ راز کا افشا تھا وہ جسوسی نہیں بنتی ان پر کس طرح کیا جا سکتا ہے جوتا جواسی کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے روزانہ رول حملے کیے جا رہے ہیں آج ہم آپ اٹھا کر دیکھ لیں سات گھنٹوں میں تین رول حملے ہوئے مسلمانوں پر پاکستان تو ایک تو یہ بات اور دوسرا ایک میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ بصیرت اور ب... جو بصارت کے اندھے لوگ ہوتے ہیں اگر کوئی مطالعہ کرے گا رضی اللہ تعالیٰ کے خط کا جو علما نے اس پر لکھا ہے اور پھر اس کے باوجود موجودہ جواسیس کی جسوسی کو ہاتھوں پر کیاس کرے گا تو اس کی بصیرت اور بصارت پر ماتم کرنا چاہیے <تصفح> میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہوں <تصفح> مسلمان کافروں پر حملہ کرنے والے ہوں <تصفح> مسلمانوں کا پروگرام ہو کہ انہوں نے کافروں پر حملہ کرنا ہے اٹیک کرنا ہے اس کے مسلمانوں کے اندر ایک بندہ رہتا ہے اور مجاہد ہے مخلص مجاہد ہے پکا سچا مجاہد ہے اس کی پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ وفاداری سے رقم ہے وہ مجاہد فی بھی اللہ ہے اب مسلمان کافروں پر حملہ کرنے والے ہیں اب اس مجاہد فی فیصب اللہ کا جو اسلام اور مسلمانوں کا وفادار ہے سچا پکا مواہد اور مجاہد ہے اب اس کے کوئی رشتہ دار اور کافروں کے اندر بیٹھے ہوئی ہیں اس کے اندر ان کی محبت آ جاتی ہے یہ ان کو اطلاع کر دیتا ہے کہ ہم تم پر حملہ کرنے والے ہیں تم اپنا بندوبست کر لو تم یہاں سے نکل جاؤ اپنا انتظام کر لو ایک یہ جسوسی ہے ایک یہ جسوسی ہے اور یہ جسوسی بن ہاتھا رضی اللہ عنہ کی ہے اسی کے ساتھ مطالعہ ہے نا ایسے ہی ہے نا اور ایک جسوسی یہ ہے کہ مسلمان مجاہدین وہ اپنا ایک مرکز چھوڑ کر دوسرے مرکز میں جاتے ہیں ایک مرکز سے نکل کر ایک ماسکر سے نکل کر دوسرے مرکز کی طرف دوسرے ماسکر کی طرف انہوں نے جانا ہے یا ایک شہر چھوڑ کر انہوں نے دوسرے شہر کی طرف جانا ہے اب انہیں کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جو ان کی طرف سے ان کے اندر گھسا ہوا ہے یہ اب کافروں کو اطلاع کرتا ہے کہ مسلمان مجاہدین فلاں دن فلاں وقت اپنی فلاں جگہ چھوڑ کر فلاں چوکی چھوڑ کر فلاں ماسکر چھوڑ کر نکل کر فلاں جگہ جا رہے ہیں فلاں ماسکر پر جا رہے ہیں اور فلاں ٹائم انہوں نے فلاں جگہ پر ہونا ہے لگا تم ان پر حملہ کر دو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ان دونوں مثالوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے بڑا واضح فرق ہے اب میں پوچھتا ہوں سیدنا ہاتم بلتا رضی اللہ عنہ کی جسوسی پہلی سے تعلق رہتی ہے کہ دوسری سے تعلق رہتی ہے اور موجودہ مسلمانوں کا جسوسی ہو رہی ہے وہ دوسری قسم سے تعلق رکھتی ہے میرے پاس جو وہ پہلی قسم سے تعلق نہیں رکھتی تو پھر کس طرح قیاس کیا جا سکتا ہے سیدھ رضی اللہ تعالیٰ کے اب میں آپ کے سامنے جو ہمارے علماء محدثین نے کچھ چیزیں اس واقعے پر لکھی ہیں بات تو بیان کر دیتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے اپنے رجائی مذہب کے لیے بعض علماء کی جو اختہ ہیں ان کی ان سے جو ٹھوکریں ان کو لگی ہیں ان کو بعد دلیل بناتے ہیں اور جو ایک طرف پوری امت کے علماء ہوں جو مول علما امت ہوں اور کچھ کو نہیں بات ہی بول کر جاتے ہیں اور اپنے مقصد کی ایک بات لے لی اور اس عالم کی لے لی کہ اس کو ٹھوکریں لگی ہوئی یہ علیہ کا طریقہ کار نہیں کرتا اب میں نے اس پر جو لکھا ہے میں نے فرق بیان کیے ہیں سیدنا سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فیل اور موجودہ جواسی کا فیل میں میں آپ کے سامنے اقتصاد کے ساتھ پڑھ کر سناتا ہوں جو میں نے فرق بیان کیا ہے نمبر ایک سعید الاطم رضی اللہ تعالیٰ کا بدر بدریہ میں شریک ہونا اور ایسے بدر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب معاف نما دینا جبکہ جو موجودہ جواسی ہیں ان کو یہ شرب کبھی حاصل نہیں ہو سکتا نہ وہ پدری ہو سکتے ہیں اور نہ وہ ہدیبی میں شریک ہو سکتے ہیں یہ شرب آج کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا فرق یہ ہے دوسرا اللہ ہو, ہو. کے خیر اور ان کے وفادار تھے مسلمانوں کے خیر خا اور ان کے وفادار تھے اور آج جو ہے وہ نہ اسلام کے خیر خواہ نہوں کے خیر خاں ہے نمبر تین سیدن ہات رضی اللہ تعالیٰ سے سب ہوا تھا مرتبہ پر اللہ اس پر کس طرح کیا جا سکتا ہے جن لوگوں نے اس کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے اپنی عادت بنا رکھا ہے اور سیدنا ہاطم رضی اللہ ان صرف ایک مرتبہ سے یہ پر کس طرح کیا جا سکتا ہے نمبر چار سیدنا ہاتور رضی اللہ تعالیٰ ہو نے اس کو پیشہ اور عادت نہیں بنایا تھا جبکہ موجودہ جواسی نے اس کھیل کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے اور ڈارنوں کے بدلے مسلمانوں کی جسوسی کو اپنی عادت بنا رکھا ہے نمبر پانچ سیدنا ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ نے سچ بولا تھا جو کہ علیمان کی علامت ہے جبکہ موجودہ جواسی اور جھوٹے ہیں یہ سچ نہیں بولتے یہ پانچ نفر اور ان کے سچ کی تصدیق بدریہ بھی ہوگی نبی کریم صلی اللہ عمر سدا کا تم عمر یہ سچے ہیں یہ جھوٹے نہیں ہیں سید آبر بزری بھی پتا چل گیا کہ وہ سچے تھے وہ سچ بول رہے ہیں ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں, ہیں ہمیں ہم باطن کے مکلف نہیں ہیں ہمارے پاس ہاں تو وہی آتی ہے وہی بند ہو چکی ہے وہی کا ختم ہو چکا ہے اب ہم ظاہر کے مطالب ہیں بہرحال سکرین آب رضی اللہ تعالیٰ کی نمبر چھ بزری وہی تصدیق ہو گئی تھی جبکہ موجودہ کی تصدیق نہیں ہو سکتی کیونکہ وہی کا ختم ہو گیا ہے نمبر ساتب رضی اللہ تعالیٰ اپنے یہ تعبیر تھی کہ میرے خط سے مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوگا جبکہ جو موجودہ جواسیز ہیں وہ ایلانی اور مسلمانوں کو ان پر ان کی جسوسی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے راز کو تک پہنچاتے ہیں نمبر آٹھ سیطن حاطب رضی اللہ تعالیٰ وہ شکین مکہ کے فرنٹ لائن کے نہ تھے وہ تو اسلام اور مسلمانوں کے خیر خیال تھے وہ تو مسلمانوں کے لشکر میں شامل تھے وہ علیق، علیق اور علیق نہیں ہوئے تھے مسلمانوں کے لشکر سے ان کے ساتھ جا کر شامل نہیں ہوئے تھے جنگ ہو. میں شریک نہیں ہوئے تھے جبکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عملن مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر مشرقی نے مکہ کے حوالے نہیں کیا تھا ڈاکروں کے عبض مسلمانوں کو پکڑ کر کفار کے حوالے کیا جاتا ہے حتیٰ کہ ہماری مسلمان بہنوں کو مسلمان خواتین کو ڈاکروں کے بدلے کافن کے حوالے کیا جا رہا ہے پھر بھی ان پر قیاض کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ سیدنا اب رضی اللہ تعالیٰ گیارہ جسوسی کے نتیجے میں ایک مسلمان بھی نہ قتل ہوا نہ قید ہوا جبکہ کی جباسی میں کتنے ہی مسلمان روزانہ قتل ہو رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں اور کتنے ہی مسلمان ان کو پکڑا جا رہا ہے ان کو قید کیا جا رہا ہے کافی حوالے کیا جا رہا ہے سیدنا احبر رضی اللہ تعالیٰ نمبر بارہ کفار فارغ مشرقین سے جہاد کیا کرتے تھے جبکہ مجودہ جواسیس کی نظروں میں جہاد اور جہاد جرم ہے اور مجاہدین مجرم ہے نمبر تیرہ آطب رضی اللہ تعالیٰ کا پختہ یقین تھا کہ میرے اس عمل سے نہ اسلام کو کوئی نقصان ہوگا نہ مسلمانوں کو, کو کوئی نقصان ہوگا جبکہ موجودہ جواسیس کی جسوسی کا مقصد ہی اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے نمبر چودہ سیدنا ہاطب رضی اللہ تعالیٰ تھے آپ کے موجودہ ان کے و نظریات آپ جانتے ہیں کوئی قبر پرست ہے کوئی رافضی ہے کوئی سیکولر ہے بھی کرتے ہیں اب اتنے فرق سیدنا ہاطب رضی اللہ تعالیٰ اس فیل میں اور موجودہ جواسی کے دوران اتنے فوارک کثیرہ پائے جاتے ہیں اب اس کے باوجود کوئی موجودہ جواسیس کی جسوسی کو سیدنا آطب رضی اللہ تعالیٰ کی جسوسی پر کیاس کرے گا تو اس کو اپنا علاج کروانا چاہیے اس کی بصیرت ختم ہو چکی ہے ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہے جواب دے چکی ہے اسے نہ تو اولیاء الرحمان کی پہچان ہے نہ ہی اولیاء شیطان کی پہچان ہے یہ کیاس موجود فوائد کثیر انتہائی بھونڈا باطل اور فاصل کیاس نے اس پر شعر لکھا ہے ابو محمد المقسی نے وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی نہ پر جو ہمارے علماء نے سرف صارحین نے اس پر لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے ان میں سے کچھ بیان کرتا ہوں مثال کے طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اسمسر میں یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد اس پر لکھا ہے جواز قتل زندگی یہ واقعہ اس میں دلیل ہے کہ جو منافق زندید ہو اس کو قتل کرنے پر جواز ہے من غیر اس کو توبہ بھی نہیں کروائی جائے گی بغیر توبہ کروائے جانے کے منافع زندگی کو قتل کرنے پر اس واقعے سے دلیل ملتی ہے جواز ملتا ہے ما رجاؤ فی ہین کہ جس کو نکالا ہے میں ان علی صحیح ہین میں عنہ سے تھی قصہ تھی ہاتھ میں ملتا رضی اللہ عنہ ات میں بلتا رضی اللہ عنہ کے قصے سے فقال عمر جب عمر نے کہا دعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کا حاضر منافع آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اس منافق کی گردن اتارتا ہوں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقت شاہد بدرن یہ تو بدر میں حاضر ہوا ہے یہ تو بدری صاحب بھی ہے کا. عمر تجھے کیا پتا لعل اللہ على اہل بدرن اللہ تعالیٰ تو اہل بدر کی طرف جا کر اس نے دیکھا ہے فکالا اور فرمایا ہے ان کو یہ ما تم جو تم مرضی کرو فقط غفر تو میں نے تم کو معاف کر دیا ہے ضربہ ان کے المنافق اس میں دلیل ہے کہ منافق کی گردن کو اتارنا من غیر استدابت توبہ کروائے بغیر مشروع یہ جائز و مشروع ہے اس واقعے میں تو دلیل ہے یہ تو ان میں خلاف جا رہا ہے واقعہ اس میں تو دلیل ہے کہ منافق کی گردن کو اڑانا جائز ہے اسے توبہ بھی نہیں کروائے جائے گی کہ زندیق ہے اِذْ لَمْ اِنْ كِرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عُمَرَا اِسْتِلَالَ ضربہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر نے اجازت مانگی تھی ان کی گردن اتارنے کی آپ نے انکار نہیں کیا تھا شیخ کہ السلام کہ کہتے ہیں بلا عجاب لیکن آپ نے جی جواب دیا بے سب منافق یہ منافق نہیں ہے من کنو پترن یہ تو اہل بدر سے ہے جن کو بخش دیا گیا ہے جن کو معاف کر دیا گیا ہے فیضا اظہار الفاط اب جو نفاق ظاہر کرے گا یہ شیخ الاسلام لکھتے ہیں اپنی کتاب سارے اب اگر کوئی نفاق ظاہر کرے گا اللہ اللہ جس کے نفاق ہونے میں کوئی شک نہیں ہوگا مباحدم تو وہ الدم ہے اس کو قتل کرنا جائز ہوتا یہ شیخ الاسلام نے اس پر لکھا ہے اب تاز مالکی ہیں ایک بہت بڑے امام اور محتص ہیں ان کی کتاب ہے اکمال شرح, سعی مسلم سعی مسلم کی شرح ہے انہوں نے لکھی ہے بہت بڑے امام ہیں وہ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں وقال عمر رضی اللہ عنہ انہوں کا ہو کہ مجھے اجازت دیجئے میں ایسے گردن اتارتا ہوں اس میں مسلمان کو قتل کرنے پر جو جاسوس جو ہو اس کو قتل کرنے پر انکار عمر عمر کی نہیں کیا تھا کہ ایسے بندے کو قتل نہیں کیا جا سکتا عمر ایک نے بیان کیا تھا بین بینا کیونکہ نے ان کا یہ قبول پہلے انہوں نے کام نہیں کیا تھا اس کو عادت و پیشہ نہیں بنایا تھا امام شکانی اوتار میں یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان انہو قد بدرا کہ وہ بدر میں حاضر ہوا ہے زائر و حاضر فی ممن بدرا ان کے قتل نہ کرنے میں جو علت ہے جو وجہ ہے ممن بدرا ان کا بدری ہونا ہے امام شکانی کہتے ہیں سیدنا عاطب رضی اللہ تعالیٰ کے قتل جو ان کو ترق کر دیا گیا ان کو قتل نہیں کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی علت کیا ان کا بدری ہونا اگر یہ بات نہ ہوتی لکان قتل اور وہ مستحق ہوتے قتل کے قتل, قتل کے مستحق ہوتے اگر وہ بدری نہ ہوتے امام شکانی کہتے ہیں وہ فی لمن قال اس میں مضبوط دلیل ہے اس بندے کے لیے امام شکانی کہتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی اگر وہ بدری نہ ہوتے لکانا مستحق قتل تو وہ قتل کے مستحق ہوتے متمسک قال اس میں مضبوط دلیل ہے اس بندے کے لیے قال تو کہتا ہے اپنی کتاب روز الدیث اس حدیث میں دلیل جسوس کو قتل کیا جائے گا نے فرمایا کہا دعنی مجھے جی میں, میں حدیث تو جو منع کیا جو حکم ہے انہوں قتل نہ کرنے کا ان کا بدری ہونا ہے نام فہلی کہتے ہیں ان من فعلا فعلا تو اس میں دلیل ہے کہ جو اس طرح کا کام کرے گا جو ہاتھ رضی اللہ تعالی نے کیا ہے سب بدرین اور وہ بدری نہیں ہوگا وہ بدری نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا امام سہیلی کہتے ہیں اس کے بعد امام ابن رجب حملی ہیں وہ اپنی کتاب جامع العلوم الحکم میں انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے بے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دلیل لی ہے جس نے جائز کہا ہے کہ ایسے آدمی کو قتل کرنا جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے انہوں نے دلیل لی ہے رضی اللہ تعالی لما قطب الالہ دلیل لی جاتی ہے اور وہ دلیل لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جاسوس کو قتل کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں بحاظ کہ المانے جو آپ سلم نے مانے بیان کیا تھا ان کے قتل میں ان کا بدری ہونا منتفن فی کہ سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یہ ماننے کسی اور کے حق میں ناممکن ہے یہ ماننے نہیں پایا جائے گا کیونکہ بدری آج ہو ہی سکتا تو یہ امام ابن رجب الحملی نے بھی یہی لکھا ہے اس کے بعد میں آپ کے سامنے جو موجودہ علماء ہیں ان میں سے ایک دو اقبال آپ کے سامنے رکھتا ہوں بلکہ اس سے پہلے ایک جو چیز ہے انتہائی عم جو امام ابن العربی کے حوالے سے یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا اور امام کتبی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں یہ لکھی ہے یہ بات ہے. کہ کوئی اگر دنیا کے مفادات کے لیے کوئی کافلوں کا ساتھ دیتا ہے جیسا فیل آطف رضی اللہ عنہ نے کیا تھا اگر کوئی دنیا کے مفادات کے لیے اپنے اہل و ویال کی خاطر اپنے بیوی بچوں کی خاطر کوئی اس طرح کا فیل کر لیتا ہے تو یہ کفر نہیں بنتا یہ بات امام ابن العربی نے اپنی کتاب احکام القرآن میں بیان کی ہے اور اسی طرح ہو بہ ہوئی الفاظ امام قرطمی میں نے بھی اپنی کتاب احکام القرآن میں ذکر کیے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں آئینہ سے بڑے امام ہیں لیکن ان کو کئی مسائل میں ٹھوکریں لگی ہیں خصوصاً ایمان اور کفر کے مسائل میں انہوں نے کئی مسائل میں اشاعرہ کی موافقت کی ہے کئی مسائل میں انہوں نے مرجیوں کی موافقت کی ہے تو یہ جو ہمارے شیوخ الجیاں ہیں ایک طرح جو صرف سالحین ہی سارے ہیں جو کہ اہل سنت کے عقیدے اور ہنر پر ہیں جو اشعرہ کی طرف نہیں گئے نہ ماتردیا کی طرف گئے ہیں اور نہ وہ مرجیہ کی طرف گئے ہیں ان کے اقوال کو چھوڑ دیتے ہیں جو انہوں نے اس واقعے پر ذکر کیے ہیں لیکن ان کی طرف جاتے ہیں کہ جو نے ایمان اور کفر کے مسائل میں اہل سنت کے بجائے اشائرہ کی موافقت کی ہے یا مرجع کی موافقت کی ہے آپ بندابہ کریں وہ سلسالحین وہ قاضی عجاز ہوں وہ امام بن تیمیہ ہوں وہ محمد بن عبدالوہاب ہوں وہ آئمت الدعوہ النجدیاں ہوں وہ مجوتہ سلفی علماء ہوں ان کو وہ کور نہیں کرتے اس مسئلے میں ان کو وہ اپنی ایجا کی تائید میں اپنے موقف کی تائید میں وہ علماء کی جو اختائیں ہوئی ہیں ان کی جو غلطیاں ہیں ان کو دلیل اور بنیاد بنا کر ان کو پیش کرتے ہیں تو ایک تو یہ سمجھیں کہ جو بات امام ابن العربی نے ذکر کی ہے ان کی یہ بات اور امام کرتبی کی بات وہ ہاطف رضی اللہ تعالیٰ ان کو فیل برباد کرنے ایک ہے فیل ہاطف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک ہے مسلمانوں کے مقابلے میں کافلوں کی سری نصرت ان کی مدد یا ان کے سب عمل کا اتحادی فرینڈ لین اتحادی بننا ایک یہ ہے اور ایک ہے ہاتب رضی اللہ تعالیٰ کا فیر امام ابن العربی اور امام کرتبی جس مسئلے پر بات کر رہے ہیں وہ مسئلہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی اعانت اور نصرت کا مسئلہ نہیں ہے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی مدد کا مسئلہ نہیں ہے وہ تو بات کر رہے ہیں سیدنا ہاطف میں بلتا رضی اللہ تعالیٰ کے مسئلے پر کہ جن کے اس فیل کے کفر علما میں اختلاف ہے سیدنا نہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جی فعل ہے علماء کے اندر سلفی علماء کے اندر یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ کفر بنتا ہے یا کفر نہیں بنتا لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی نصرت کرنا ان کی مدد کرنا ان کی اعانت کرنا اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اس کے کفر ہونے میں بال اتفاق اے معتسین صلط شاہی یہ کفر ہے لیکن حاطب رضی اللہ عنہ کا فعل اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ یہ کفر ہے یا نہیں ہے امام قرتبی امام ابن العربی وہ اس مسئلے پر بات نہیں کر رہے کہ جو سری نصرت والا مسئلہ ہے جو نواقز اسلام والا مسئلہ ہے وہ تو اس مسئلے پر بات کر رہے ہیں سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ کے مسئلے پر جس کے کفر ہونے میں اختلاف ہے اب اگر سیدنا حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فی کفر ہے بعض علماء علمان صرف کفر کہا ہے اگر یہ کفر بنتا ہے تو پھر اس سے جو بڑی صورت ہوگی وہ اس سے بلورا کفر بنے گی اگر کفر ہے تو ان کے جو کفر میں مانے تھے وہ میں نے پہلے بیان کر دیے ان کا بدری ہونا اور ان کا بدریہ وہی ان کا سچا ان کی تصدیق ہو جانا یہ ان کے معنی تھے اور ان کا متعول ہونا اگر اس کو کفر مانا جائے اگر اس کو کفر نہ مانا جائے تو پھر اس سے جو بڑی صورت ہوگی اس کا آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں تو یہ ایک ہے مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی سری نصرت کرنا وہ بال بالاتفاق بالجما یہ کفر اور نواقض اسلام میں سے ہے اس میں سے میں چند اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن ہمارے علماء نے اس کو اس پر اجما نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی نصرت کرنا اس کے کفر ہونے میں اس کے ارتداد میں اس کے نواقض اسلام ہونے میں پورے مسلمانوں کا سارے علماء کا اجماع اور اتفاق ہے ان میں سے پہلا قولافذ ابن حضم جن کو مجنق غرب بھی کہتے ہیں ان نے اپنی کتاب المحلہ میں گیارہویں جو اور ایک سو اٹھتیس سوے پر یہ ایج ذکر کی ہے وہ مین تولومن کو فعین ہوں تم بے حجو جو ان سے تولی کرے گا ان سے دوست گا،, گا اس کا شمار بھی انہی ہوگا کے کے، کے سامنے اقوال کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں حافظ حضب اس عید کو بیان کرنے کے لکھنے کے بعد انما ہوا على ظاہر ہی اس طول کو اپنے ظاہر پر رکھنا صحیح اور درست ہے وَحَاذَا بِأَنَّهُ كَافِرٌ مِن جُمْلَةِ الْكُفَّارِ فَقَدْ کہ وہ ان کافروں کا یہ ایک فرشمار ہوگا اس کو اپنے ظاہر پر رکھنا ہی درست ہے اس کے بعد لکھتے ہیں وَحَاذَا خَقٌ لَا يَفْتَلِفُ فِيهِ اسْنَانِمْ من الْمُسْلِمِينَ یہ ایک ایسا حق ہے اس حق میں مسلمانوں کے دو آدمی بھی اختلاف نہیں کر سکتے تو حافظ ہزم نے اس پر اجمان نقل کیا ہے کہ وہ انہی کی طرح کا کافر ہے اس میں دو مسلمان میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتے یہ اجماعت اس کے بعد امام محمد بن عبدالواب رحمہ اللہ نے جو نواخذ اسلام دس لکھے ہیں ان میں آٹھواں نواخذ اسلام اس پر انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ اتفاقی ہے یہ نواخذ اسلام تو ان میں آٹھواں نواخذ اسلام مظاہرت اور مشرقین و معاونت ہم الگ مسلمانوں کے مقابلے میں کافی ان کی مرض کرنا ان کی نصرت کرنا اس کے بعد عدالس میں امام محمد بن عبد الوہاب کی یہ قول ہے تقفیر المسلم سالے ایک سالے اور نیک مسلمان کی تخفیر پر جو دلائل کے ساتھ شرک کرے گا او سارا مع یا مسلمان یا مواہدین کے مقابلے میں مشرقوں کے ساتھ مل جائے گا یا اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اس کے کافر ہونے پر اس کی تکفیر پر اتنے دلائل ہیں شرک اور اگر شرک نہیں بھی کرے گا فقط کے مقابلے میں مشرقین کے ساتھ مل جائے گا اس پر اتنے دلائل ہی مام صاحب کہتے ہیں اکسرا سر شمار ہی نہیں کیے جا سکتے من کلام اللہ اللہ کے کلام سے کلام رسول ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے وکلام اہل علم اور اہل علم کے کلام میں سے اتنے زیادہ دلائل ہیں کہ شمار نہیں کیے جا سکتے یہ امام محمد عبد الباب کہتے ہیں اس کے بعد موجودہ مادی کریم کے علماء میں سے آ جاتے ہیں شہ امباد وہ اپنی کتاب مجموعہ فتح کی پہلی جلد اور دو سو انہتر سوے پر لکھتے ہیں وقت اجما علماء الاسلام علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے ان اللہ منظاہر القفار اللمسلم کہ جو کوئی مسلمین کے مقابلے میں مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کرے گا ان سے تعمن کرے گا ای من کی جو, بھی صورت ہو جو بھی قسم ہو وہ انہی کی طرح کا کافر ہوگا شیخ بل بہاد نے اس پر اجمان عقل کیا ہے اس کے بعد اپنی شیخ بن باد فط اسلامیہ ان کا ان کی چوتھی جیل میں ان کے سوال کا نمبر پانچ ہے جس کو جمع کیا ہے محمد بن عبدالعزیز المسند نے اس کے اندر بھی شاہ الدین باز نے یہ لکھا ہے کہ حربی کافروں سے کسی بھی قسم کا تعاون جائز نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف ان سے تعاون کرنا یہ نواقض اسلام میں اس سے ہے یہ شاہ الدین باز نے لکھا اس کے بعد علامہ عبداللہ بن حمید یہ جو رئیس تھے شاہخبین باز سے پہلے مجلس القضاء العلیٰ کے سعودی عرب کی جو مملکت ہے اس کے جو مجلس القضاء ہے اس کے یہ رئیس تھے اور ان کی جو کمیٹی ہے اس کے بھی یہ رئیس تھے بہت بڑے عالم تھے تو یہ بھی انہوں نے بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی نصرت کرنا دور کی پندرہویں جد میں انہوں نے لکھا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی نصرت کرنا معامنت کرنا اس کا فائل جو ہے وہ اعتداد کا مرتکب ہے اس پر مرتدین کے احکام لاگو کرنا واجب ہوں گے اس کے بعد پھر وہ لکھتے ہیں اس پر کتابوں سننا اور امت کے جو علماء ہیں ان کا دلالت کرتا ہے. بن حمیل, رحم نے بھی اس پر اجماع عقل کیا ہے اجماع عقل کیا ہے محمد نے حافظ حضم نے اس پر اجماع عقل کیا, کیا, کیا ہے اس کے بعد شیخ سلیمان العلمان فخر اللہ وسرہ اللہ ان کو رہائی نصیب کرے سعودی عرب کے کی سے. وہ لکھتے ہیں ان کا ایک فتویٰ ہے چھوٹا سا حکم فی افغانستان, افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ لڑنے کا جو حکم ہے جہاد کا جو مسئلہ ہے وہ بیان کیا اس فتحے میں لکھتے ہیں شیخ سلیمان شیخ سلیمان کہتے ہیں کہ بہت زیادہ علماء نے کئی ایک علماء نے اس بات پر ایجمان نکل کیا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مرد کرنا ان کی معامنت کرنا اپنی جان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ اپنی زمان کے ساتھ ان کا دفاع کرنا اپنے تلوار اسلحے کے ساتھ ان کا دفاع کرنا یہ کفر اور دین اسلام سے ارتداد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سماتا ہے يَتَوَلَّ کو فَإِنَّهُ ہوں تو یہ شاہ سلیمان نے بھی اس پر اجمان عقل کیا ہے اب میں آپ کے سامنے ایک اور کتاب کا حوالہ نقل کرتا ہوں ایک کتاب دار سے چھپی ہے تلاش حق کے نام سے اس کی نظر ثانی کی ہے آفر عبدالسلام بٹری نے اور دوسرے نمبر پر اس کی نظر ثانی کی ہے مفتی ممشر صاحب نے ان کی نظر ثانی کی طرح یہ کتاب چھپی ہے اس کے صفحہ نمبر کیا ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تین سو بتیس صفحہ ہے اس کے اوپر ایک ہائڈنگ ہے کفریہ امور کفریہ امور کے تحت یہ بھی کفری جو ہے امر لکھا ہے مسلمانوں کے خلاف مشرقوں کے مشرقوں سے تعاون کرنا اور ان کو مدد بہم پہنچانا یہ کفریہ امور کے تحت انہوں نے یہ بات لکھی ہے اور ان کے اپنے ادارے سے چھپی ہے ان کی نظر ثانی کے ساتھ چھپی ہے اس کو انہوں نے نواقض اسلام میں سے ذکر کیا ہے اور کفریہ امور میں شمار کیا ہے اب ایک طرف تو یہ امت کے علماء کا اجماع ہے خود تسلیم کار نے کہ یہ کفریہ امور ہے اب میں میرا چیلنج ہے اب انہوں نے تسلیم کر لیا ہے اور امت کا اجماع بھی ہے کہ یہ اس کے کفر ہونے پر اجماع ہے اب میرا چیلنج ہے کہ سب سالحین میں سے متقدمین میں سے متاثرین میں سے کسی ایک عالم نے یہ بات لکھی ہو بیان کی ہو کہ دنیا کے لالچ کے لیے کفر کرنے والا ابتدا کرنے والا دنیا کے مفادات کے لیے نواق اسلام کا مرتکب ہونے والا وہ کافر نہیں ہوتا میرا چیلنج ہے آپ کسی بھی عالم کے ساتھ جا کر پوچھیں تو آپ کو یہ بیان کر دیں آپ کو یہ بات نہ متقدمین میں سے ملے گی نہ متأثرین میں سے یہ بات ملے گی آپ کو میری بات اگر سمجھ آئے گی نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے ایک ہے سیدنا ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل جن کے کفر ہونے میں اختلاف ہے امام کتبی اس پر بات کر رہے ہیں امام امنت اس اسلام ہونے میں امت کے علماء کر رہے ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں جس پر امت کے علماء نے کیا ہے ہم اس کی بات نہیں کرتے تو ایک تو یہ مسئلہ ہے میرے بھائیوں تو مجودہ علماء نے جو اس مسئلے پر لکھا ہے میں ایک اور سنا کر کو ختم کرنے کرنا کتنا ٹائم ہوا میرا خیال ہو گیا ہونے والا ہے صرف نازی کریم کے دو علماء کے اقوال اس مسئلے پر میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور بھی بہت زیادہ اقوال مل جاتے ہیں اس طرح امام زاپی نے بھی لکھا ہے ان کی جو کتاب القبائر ہے نا اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو اس طرح کی سیدنا عطب رضی اللہ تعالیٰ کا فعل بیان کیا ہے اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے او کے ساتھ جو اس طرح کا کام کرے گا اس کو قتل کرنا متعین ہوگا آپ پڑھ سکتے ہیں کتاب القبائر میں اور اس طرح میں آپ کے سامنے اس مسئلے پر جو لکھا ہے علما نے شیخ عبدالظین بن باز نے اور شیخ صالح السلمین نے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں یہ ایک کتاب ہے فکر دعویٰ یہ محتس کی لائبریری موجود ہے میں نے خود اس میں یہ حوالہ دیکھا ہے اس کے مصنف ہیں سعید بن بنواقانی بڑی اچھی کتاب ہے اس میں وہ لکھتے ہیں سمیت الصماحت العلامہ عبد العزیب الباز حفیظہ اللہ میں نے شیخ بن باز کو یہ فرماتے ہوئے سنا خود سنا میں نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یہ قول آف فرما رہے تھے حاض الحدیث و عظیم وفی مسئلہ کان یہ بڑی عظیم حدیث ہے اس سے دو مسئلے نکلتے ہیں پہلا پھر مسئلہ انہوں نے بیان کیا اپنی کتاب میں شیخ بن باز نے اپنے بیان میں بیان فرمایا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک جسوسی جائز ہے ایک جسوسی کی دو قسمیں ہیں ایک جسوسی جائز ہوتی ہے وہ جیز کون سی ہوتی ہے اس میں اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ ہو جیسے جسوسی کاوروں کی جسوسی کرنا تغوتوں کی جسوسی کرنا مرتدوں کی جسوسی کرنا جیسے مسلمانوں کو فائدہ ہو جس طرح حضر اللہ تعالیٰ نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ابتدا رضی اللہ عنہ جسوسی کی تھی آپ نے پیچھے بھیجا نہیں تھا اسے پتہ چلا کہ کی کرنے کا جواب نکلتا ہے پہلے نمبر یہ جائز ہے نمبر دو آسانی. تحریم حرام ہے کان ہے جس میں مسلمانوں کا ذر ال نقصان پہلی پہلے نمبر پر جسوسی جائز ہے جس میں مسلمانوں کو فائدہ ہو اور دوسرا مسئلہ ایسے نکلتا ہے کہ جس سے مسلمانوں کو ذرع نقصان پہنچتا ہو وہ جسوسی حرام ہے اولم کم فی ہے مسلحت یا جس میں مسلمانوں کے مسلحت نہ ہو وہ بھی حرام ہے جسوسی بہت ماں ضرورسلم قتل شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ وہ جسوسی جس جسوسی کے نتیجے میں مسلمانوں کو ضرور نقصان پہنچتا ہو یو جب القتل قتل کی مجب ہے مجھب قتل ہے قتل کیا جائے لیکن حاضر رجلہ شبہ اس آدمی ہاتھ بہ ضلع کا ایک شبہ لہد ہو گیا تھا لہذا قابل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازرا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ان کا عذر کو قبول فرما لیت عمر دو امر کی وجہ سے دو باتوں کی وجہ سے کون ہوں شپیا امر ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا وہ کون بدر اور, اور بدری ہونے کی وجہ سے ان کا عذر قبول فرما لیا گیا تھا شاید ان بات فرماتے ہیں اما من, فعل من مسلمانوں میں سے جس نے بھی یہ, کام کیا، یہ فعل کیا اسے قتل کیا جائے گا لأن حالا کیونکہ یہ فعل یہ ارتدا ہے اللہ فی حق کے ہاتھ بن رضی اللہ, تعالی رضی اللہ تعالی اسی, اسی واقعے سے تو علماء اس کو اس فیل کو ارتدا ثابت کر رہے ہیں ہم اس مسئلے کو چھوڑ دیں اگر اجماع جس پر علماء نے بیان کیا ہے اس کو اگر ہم ایک سائڈ پر لگا دیں اسی واقعے کو لے کر بیٹھ جائیں تو اسی واقعے سے نکلتا ہے ان کو قتل کیا جائے گا مرتاب ہو چکے ہیں یہ شیخ مین باز کہہ رہے ہیں اسی واقعے سے یہ بات بیان کر رہے ہیں پھر یہ شیخ مین باز کی اکثر آزاد الماعد ہے ان میں اسی کسی نے یہ سوال پوچھا تو اس کا جواب دیتے ہیں اور ان کا جواب ایک شاہد ملتقہ آہد الدیز اس میں موجود ہے اور ان کی شرح ان کی شاہبِ باز جو ہے ان پر ان کی کتابیں پڑھی ہیں شرح زاد उसमें اس میں بھی ان کی آڈیو یہ آپ اس میں سن سکتے ہیں تو یہ جواب دیتے ہیں اس میں سے ایک جو بات میں آپ کے سامنے راس دیتا ہوں لکھتے ہیں لا شکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جسوسی کا عمل تولل مشرقین یہ مشرقین سے تولی کے زمرے میں آتا ہے رن یو جب القتل یہ ارتداد ہے اور اس کے مرتقب کو قتل کیا جائے گا یہ مجھ پہ قتل ہے یہ شیخ باز نے دوسری جگہ بھائی بات لکھی اب میں آپ کے سامنے شیخ صالح الحسیمین رحمہ اللہ ان کا ایک قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ اپنی کتاب شریعان کی کتاب ہے. شرع, کتاب تو ہاتب رضی اللہ تعالیٰ اور اس پر تلال کرتا ہے ہاتب رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ آپ اندازہ کریں اسی قصے سے ہمارے صلف صالحین نے ہمارے علما نے ان کے قتل پر جو دلیل لی ہے اگر ہم اسے جس پر علماء نے اجمان دخل کیا ہے امام بن ازم نے مومان عبد الباب نے شیخ بن باز نے عبد اللہ بن حین نے سلیمان علماء نے اس اجماع کو سیڈ پر لگا دیں اسی مسئلے کو لے کر بیٹھ جائیں تو اسی مسئلے سے خبر ہوتا ہے ان کو قتل کرنا تو شاید صالح السمین فرماتے ہیں کہ اس قصے میں دلیل ہے قتل کیا جائے گا فَإن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمس تو جنافی قتل جب آپ سے اجازت مانگی گیے ان کے قتل کے بارے میں کہا تو آپ نے فرمایا مایودری کا تجھے کیا پتا عمر ان اللہ اطلاع اللہ علیہ بدر اللہ تعالیٰ نے علیہ بدر کی طرف جان کر دیکھا ہے وہ فرمایا ہے یہ معلوما تم جو تم مرضی کرو غفر تو لوگوں میں تم کو کر دیا ہے اس میں دلیل ہے کہ ان کو اس کو قتل کیا جائے گا اگر نہ ہو اگر ان کا وہ نہ ہو تو اس کو قتل کیا جائے گا ہاتب رضی اللہ کے قدم میں جو مانے تھا وہ ان کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہو سکتا شیخ صالح سے ابھی کہہ رہے ہیں لا دو وہ معنے لوٹ نہیں سکتا لے غیر اہل بدریں جو اہل بدر میں سے نہیں ہیں جو غیر اہل بدر ہیں ان میں وہ مانے نہیں لوٹ سکتا کسی کو شرف حسن نہیں ہو سکتا کہ آج وہ بدری ہو جائے بہذا کسری یہ سریح ہے اس مسئلے میں جاسوس المسلم کہ مسلمان جاسوس کو یو قتل قتل کیا جائے گا ولا شکا اس میں کوئی شک نہیں ہے پھر قتل ہی اس کو قتل کرے کتنے واضح الفاظ ہیں خطرہ عظیم اس کا خطرہ بڑا عظیم ہے کتنے مسلمان قتل ہو رہے ہیں کتنے ڈرون عملے ہو رہے ہیں مسلمان بکماریاں ہو رہی ہیں وہ فسادی اس کا فساد بڑا عظیم ہے صالح سالس اپنی کتاب جو دوسری ان کی ریاض السالین کی شرح انہوں نے لکھی ہے اس میں اس مسئلے پر لکھتے ہیں مانا رسول رجول کے رسول اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان کو قتل کرنے سے کیا وجہ تھی شاہد بدرہ کہ وہ بدر میں ہو گئے بلا حاضر ہوئے تھے بلاحاظ عزا و جتنا جاسوسن اسی مسئلے سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر ہم کسی جاسوس کو پائیں گے مینار مسلمین مسلمانوں میں سے یوخ بیر الکفارا بے اخبار ہے نا کہ وہ ہماری خبریں کابلوں تک پنجا رہا ہو صرف خبریں پنجا رہا ادھر فرنٹ لائن اتاتی سفی اول کے اتاتی امروں کے ساتھ شریک ہونا قتل کرنا شیخ ہیں اگر وہ ہماری خبریں کافروں تک پہنچانے والا لہو کالا وہ کہے ارشد محمد اللہ وہ شہادت کی گواہی بھی دے تو قتل کرنا واجب ہوگا شاید سال رس امین کہہ رہے ہیں بدون استثناء بلا استثناء اس کو قتل کرنا واجب ہوگا لیکن صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ سے اللہ قان آل صرف یہ وجہ تھی ان کے قتل میں مانے کہ وہ بدری تھے وہی مزیت یہ ایسی خصوصیت ہے بدلی ہونا یہ قیامت تک کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی سال حسمین کہنے ملا مگرستا رحمٰ علماء الرحمٰ اللہ, اللہ نے اس سے یہ دلیل پکڑی ہے بہاد الحدیث اس حدیث سے اللہ جاسوزا کہ جاسوس کو یو قتل کیا جائے گا سوان کانا مسلمن ام کافرہ خواب مسلمان ہو خواب کافر ہو جاسوس کو بہار صورت قتل کیا جائے گا بہار صورت قتل کیا جائے گا لہنہ یوفزی بے اخبار کیونکہ ہماری خبریں ہمارے دشمنوں تک جا رہا ہے تو میرے بھائیوں اس پر اور بھی علماء نے بہت زیادہ لکھا ہے تو ایک طرف یہ ہمارے سرخ صالح ہیں جنہوں نے اسی واقعے سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اب اگر کوئی جسوسی کرے گا مسلمانوں کے مقابلے میں تو اس کو قتل کرنا واجب ہوگا اسی واقعے سے ہم تو بات کرتے ہیں جس پر اجمان نکل کیا ہے علماء نے مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی سری ایانت اور نصرت کا مسئلہ تو میرے بھائیوں اس مسئلے کو سننے کی ضرورت ہے اور اس عمر کی بھی ضرورت ہے کہ ہم جس طرح ایک طرف تو مسلمانوں پر افتاد ہے کہ کفار و مشرقین ان پر حملہ آور ہیں روزانہ ان پر حملے کرتے ہیں ان پر بمباریاں کرتے ہیں اور دوسری طرف مصیبت ہمارے لیے یہ کھڑی کر رہے ہیں شروع لرجا کہ اس طرح کے شبہات اور اشکالات احمد الناس کے زندوں میں ڈالتے ہیں تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق با سنجنے کی توفیق عطا فرمائے حق پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی توفیق دے کہ ہم اس کے دشمن ہیں ان سے دشمنی رکھیں ان سے نفرت رکھیں ان سے عداوت رکھیں اور اس کے جو مقابلے میں جو اہل ایمان ہیں جو معاہدین ہیں جو مجاہدین ہیں جو کفار مشرقین تواغیت اور مرتدین کے مقابلے میں کھڑے ہیں جو طاقہ منصورہ ہیں ہم ان کی پشتبانی کریں ہم ان کا دفاع کریں ہمارے اوپر یہ لازم ہے ان کا دفاع کرنا ان کا ان کے حق میں بولنا اور ان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں اور ان کو جو طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں ان کا دفاع کرنا ان سے یہ ہمارے اوپر لازم اور فرض ہے اللہ السلام تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیا سن میں سے حق بات جو ہے اس پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے اور پور غور یازہ